بسم اللہ الرحمن و رحمۃ اللہ صحمد علیہ محمد السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ مکتبہ حضرت سگن سکنہ میں موجود تمام خارن سگن علیہ السلام موجود تمام خارن اور مکتبہ میر دانیال شہید میں موجود خاران گرامی اور باقی تمام سامعین کو شموس کے بارے سے سلامت کرتے ہیں ہمارا سلسلہ دار شک اللہ بابر نکاح میں سے درج نمبر سات ہے آج آج جو ہے نکاح کے مقروف امور کے بارے میں ہیں وہ اوقات بتا رہے ہیں جن میں جو ہے روستی وغیرہ جو ہے یہ مقروع ہے جن اوقات میں جی اس کے علاوہ وہ اوقات جو بتا رہے ہیں جن اوقات میں میم بیبی کو نزدیک نہیں ہونی چاہیے مقروع اوقات میں نزدیک ہونے کا نقصان یہ ہوتی ہے کہ بچے معذور ہو جاتے معذور ہونے میں ان مقروع اوقات میں جو شریعت نے ان میں پسندیدہ نہیں فرمایا مقروح قرار دیے ان میں ایسی کچھ آفتیں ہوتی ہیں جو اس کے نتیجہ عام طور پر بچے کے اوپر آتا ہے بچے بچے عام طور پر معذور پیدا ہو جاتے ہیں جن مغروع اوقات میں بی بی جب تعلقات کرتے ہیں تو جس کے نظر میں جو بچہ پیدا ہو جائے تو پھر وہ بچے پر وہ سارے مثبت آ جاتی ہیں اور یقیناً بچے کی مثبت ماں باپ کی مثبت ہوتی ہے چونکہ اس میں تقریباً بچے معذور پیدا ہو جائیں تو اس کے سارا تکلیف بچے کو ہونے کے ساتھ ساتھ ماں باپ خود سب سے زیادہ متاثر ہوتی ان کے سب سے زیادہ پریشانے ہوتے تو اگر ہم چاہیں ہمارے بچے صحیح سلامت پیدا ہو اللہ جو بھی اولاد دیں گے وہ صحیح سلامت تو ان کے لیے ان مقرر اوقات میں بیوی بی جو ہے نزدیک نہ ہو جائے تو یہاں فرماتے ہیں و یم یشنو مین المقراہ چاہیے کہ نکاح کے مورز میں ان مخروص چیزوں سے اجتناب کریں یا چاہیں یہ استناب یہ پرہیز کریں مقروف مخروص چیزوں سے تو یہاں پر مغروص ان چیزوں کے ارتقاف ہونے پر کوئی گناہ نہیں ہے اس میں لیکن یہاں پر جو ہے جو اولاد پر اثر پڑتا ہے اس وجہ سے جو ہے اولاد معذور پیدا ہونے کے خدشہ زیادہ زیادہ ہے اس وجہ سے شریعت نے پسند نہیں فرمایا شریعت نمین کا اوقات کو مقروع قرار دے دیا تاکہ کر ہات کی سے انسان اجتناب کریں اور اشناب کے نظر میں جو ہے اولاد جو ہوگا وہ صحیح سلامت پیدا ہوگا تو ان میں سے ان مقروع اوقات میں سے ایک جو ہے یہ پھر نجوم کی اصطلاحات ہیں میں نے سے کہا کہ نجوم جو ہے اس وقت وہ نجوم جو شاست علیہ رحمٰ کے دور میں جاری تھا وہ اصطلاحات تو آج کل کی کتابوں میں بھی نہیں ملتا ہے نہیں مل رہا ہے اور نہ ان اس نجوم کو جانے والے صحیح با فضلت نجومی اور ساتھی موجود ہیں اس وجہ سے یہ شاسیط علیہ رحمٰن جو آپ خود ایک بہترین فقیر اور مستحد اور عالم ربانی ان کے ساتھ, ساتھ نجوم بھی تھا اس لیے آپ نے اپنے فکر میں نجوم کی تعلیمات کو بھی بنیادی حیثیت دے کے میں بیان فرمایا اور فرماتے ہیں پھر ان مغرو اوقات میں سے ایک جو ہے کہ نکاح واقع ہو جائے اس نکاح سے مراد جو ہے عقد نکاح بھی ہے اور ساتھ ہی رخصتی بھی ہے دونوں اس کے اندر آتا ہے تو ہمینہ یہ کہ یہ کہ واقع ہو جائے نکاح واقع ہو جائے وہ درحال کی والقمر کا نیکرب یہ کل بھی آپ کو بتا دیں قمر دراغرف ہو جی اس کو نکاح کے لیے بھی مقروع کرا دیا رخصتی وغیرہ کے لیے بھی مغرو کرا دیا او منحوساً یا جو ہے چاند جو ہے منحوس حلد میں بھی اجتماع یا ناس کے حلد میں ہو اور اشتماع سے اجتماع جو ہے یقیناً دوسرے ستاروں سے اس کا اجتماع ہوگا اس وجہ سے اس میں نصرت آ جاتی ہے ان لمحات میں اور استقبال یعنی یا استقبال کی وجہ سے مقابلہ ناسین یا دو ناسین کا آمن سمن ہونے سے جو دو مختلف اوقات ہم نے سمن ہونے سے اور مکانت ہاں ہاں جی؟ یا بالکل نزدیک ہونے سے اور ترویج ہاں یا ترویج کی صورت پیش آ جائے تو یہ سارے علم نجم کی صلاحات ہیں جو چاند سے مربوط ہے یا چاند سورش والے سے مربوط ہے زیادہ تر چاند ہی سے مربوط ہے کیونکہ چاند کی یہ چیزیں ہر مہینے میں موجود میں آتی ہے باقی سورش کی تو سال میں وجود میں آتی ہے ہاں جی باقی حرما زہرہ تو کل وکا زہرہ قوی ہونی چاہیے یا زاتن یا کسی اور اسباب سے یاد یہاں ضعیف ہوگا تو مغرو ہوگا اندگو نے زہرا سے تارہ زہرہ ضعیفتاً اس کے نور جو ہے ضعیف ہو ان ووال کسی وبال یہاں وبال سمرت بالا بنشت نہیں ہے قبال سمرت اس کے اپنے نجومی اصلاح ہیں اور راجات وبال سمرتن یا راجات کی وجہ سے اوحکامت یا اقامت کی وجہ سے او قبیل رجاع یا رجاج سے کچھ دیر پہلے او احتراقِ یا احتراق کی وجہ سے او حوطن یا حوت کی وجہ سے تو یہ سب کے سب یہ تو ان کا لغوی معنی ہے احتراق کے معنیٰ ہے جلنے کے معنی میں رجت کے معنی پلڑنے کے معنی میں ہے فبوت کے معنی بترنے کے معنی میں ہے ہاں جی یہ تو ان کے لفظی عربی لغوی معنی تو یہ ہے لیکن یہ یہاں مراد نہیں ہے یہ ستارے ان کے خاص جس طرح کے کمپیوٹر میں ہاں جی کمپیوٹر میں جو ہے جو الفاظ ہیں وہ لغت میں دیکھیں ڈکشنری میں اسے کوئی معنی ہے اور کمپیٹر میں آتے ہیں تو اس کا اپنے خاص معنی پیدا کر لیتے ہیں ہاں جی بس اسی طرح یہ الفاظ ہے مثارے کہ جو ہے الفاظ لفظی الفاظ کا معنی تو آسان ہے لیکن نجوم والے اس سے کیا معنی لیتے ہیں وہ معنی جو ہے جب تو علم نجوم پر ہمیں مہارت حاصل نہیں ہوگا اس وقت تو ان الفاظ کے معنی سمجھنا مشکل ہوگا مزید سلماتیں اسی نجوم سے مربوط یا کون تحت شوان یا قمر تاہت یہ تاۃ شعا عام طور پر جو ہے صبح کے وقت ہوتے سورج صبح طلوع ہو رہا ہو اور اس کے جو چاند پچھلے دن کا چاند ہو تو یہ دو روشنی جم ہو جاتی ہے ایک سیف تاز شعاع کے نیچے ہو یعنی سورج کی شوہ کے نیچے آ جائیں چاند کی روشنی لیکن لفظی تجمہ تو آسان ہے لیکن اس کا مطلب کیا ہے جو نجوم کی اصطلاح میں جو کہ خاص طور پر چاند سے مربوط ہے یہ سب کے ساتھ وہ یا کوئی تاط شعا چاند وہیں یقاً تالے و برجن منقالباً اور تالے برج منقلف ہو سیما خصوصا علامحمل ہم برج حمل کی وجہ سے تارہ برج حمل میں ہو جو بارہ برجن میں سے برج عمل ہو چاند تو اس وقت بھی خاص طور پر مقروع ہے تو یہ یہ جو سارے نجوم کے اصلاحات ہیں جس کا جاننا ہمیں مشکل ہے جس وقت اس وجہ سے اس مقروع اوقات کو سمجھنا ہمیں تھوڑا مشکل لیکن اس کے بعد جو آ رہے ہیں مقرو اوقات وہ ہم آرام سے سمجھ سکتے ہیں اور ان سے ہم اجتناب بھی کر سکتے ہیں تورماتے ہیں والجماؤ اور نزدیک ہونا میں می ہم بسری ہونا لہ لسوفی ہاں جی سورج چاند چان گرہن کے رات کو جس رات کو چاند گرہن ہوا اس رات کو میاں ہم می نزدیک نہیں ہونی چاہیے یوم القصوف ہے سورج گرہن جس جی دن ہو گیا اس میں بھی مغرو ہے پرند الاجت ہوا ہے سورج بالکل اے نجت یعنی ٹھیک ہے آسمان کی ملکو سینٹر میں پہنچ جائیں عام طور پر بارہ بجے کا ٹیم ہوتا ہے ہاں جی, اس وقت بھی مغرو ہے ولغروب این غروب کے وقت ہاں جی غروب, غروب کے وقت قبل یہ سب شفا کا غروب ہونے کے بعد پھر مغرب مشرق سائٹ پہ شفا کے احمر تروجہ سرخی چھائی جاتی ہے ہاں جی, تو اس سرخی جب تک ختم ہونے تک یعنی وہ مغرب کا جو افضل وغیرہ نماز مغرب کا اس افضل وقت میں جو ہے میو میموی کو نزدیک ہونا مخروع ہے غروب و غروب کے بعد قبل یا صبح ہاں جی قبل اس سے کے چلا جائے شفا کا عمل جو سرخی مشرق سائڈ پہ مغرب سائٹ پہ چھا جاتی ہیں طالبان پونے گھنٹہ مغرب کے بعد رہتا ہے یہ سرخی تو وہ وقت چونکہ عبادت کا وقت لہٰذا اس میں مخروع ہے عبادت طلوع صبح شادی صبح شادی طلوع ہونے کے بعد مغان سے لے کر الات الشم صور طلوع ہونے تک مخروع ہے سورج طلو ہو کے وہ اتفاق یا سورج کے اونچا ہو کر قدر رمن ایک نیزے کے برابر ایک نیزے کے برابر اونچا ہونے تک صبح صادق سے لے کر سورج طلوع کے ایک نیزے کے برابر اونچا ہونے تک یہ جو بیش کا وقت یہ بھی مغروح ہے کیوں مغروع کیونکہ یہ عبادت کے وقت ہے یہ تلاوت دعا خیر ہاں جی نماس ان چیزوں کا وقت ہے لہٰذا اس میں اس فعل کو مغروح کرا لے دیا گیا اور لل تل اولا پہلی تاریخ اسلامی مینک شین ہر مہینے کی پہلی تاریخ کو پہلی تاریخ کی رات کو یعنی اور ابل ولۃ تل اولا پہلی رات مینک الشعین ہر مہینے کی ہر مہینے کی پہلی تاریخ کی جو رات ہے اس میں مغروح ہے وہی سفر ہے سفر میں بھی مغروح ہے لیکن اس میں تو شرط کے ساتھ علم یقین الماء اگر پانی یقین الماء یہ حاصل ہو اگر پانی حاصل نہ ہوتا بھی سہولت آسانی سے کیونکہ پانی آسانی آسانی سے حاصل نہیں ہو رہا ہے تو اس کو جان بشیاب کو تعموم کرنا پڑ رہا ہے اس وجہ سے مغروب قرار دی دیا اگر پانی آسانی سے حاصل ہو تو مغرو نہیں اور پھر ریا آصفت ریاح ہوا آصف تم ہوا چلنے کے صورت میں بھی مغروع ہے اور پھر ریال آصف دن راتوں کو دینوں کو طوفانی ہوا چل گیا تو وہ بھی ایک نقیامت کا منظر ہے تو ان میں بھی مغروع ہے ان دنوں ان عیا میں بھی یعنی اسی معصوص دن میں وہیں یو جام اور یہ بھی مغرو ہے یہ کہ نزدیک ہو جائے میں بھی آ رہی ہے حال کہ ان کی ان کے جنس پر کوئی چادر بادر وغیرہ کچھ بھی نہ ہو ہاں جی اس حالت میں جو ہے اس حالت میں مغرو ہے وبادل جی اتلام ہے ہاں مرد استعلام ہو جاتا ہے تو اسلام کے بعد میں غیر غسل مرد غسل کیے بغیر اور یا کم اس کا موضوع وضو کیا بغیر جو ہے پھر اپنی سے نزدیک ہونا یہ مغرو ہے وہیں یہ اور یہ کہ کوئی دیکھ رہا ہوں ان دونوں کی طرف غیر ہومہ کوئی غیر تو اس میں بھی مقرو ہے ٹھیک ہے خود کی حلال ہے دوسرا دیکھ رہے ہیں تو اس وجہ سے وہ مقروع ہے اور یان جو ریل الفرج اور مقامی پردے کو دیکھنا وقت جمع نزدیکی کے وقت جو ہے وہ بھی مقروع ہے اس کے علاوہ وا استقبال قبلت قبل کی طرف رخ کر کے بیٹھنا اس وقت وا یا, یا قبلی طرح پوش کر کے بیٹھنا فی القط یہ بھی مقروع ہے یعنی قبلی طرح رخ کر کے نہیں ہونا چاہیے شمار جنوب ہونے چاہیے ولکلام من غیر ضرورتین اور کسی مجبوری کے بغیر بات کرنا بھی ان لمحات میں مغروح ہے حدیث میں آتا ہے ان لمحات میں بات کرنے سے جو بچہ پیدا ہوتا ہے گونگا پیدا ہوتا ہے ہاں جی پیارے نبی کے حدیث میں نے خود پڑھا ہے ان اوقات میں جو غیر ضروری باتیں کریں گے تو فرماتے ہیں جو بچہ پیدا ہو گو گونگا پیدا ہونے کا امکان ہے فرماتے ہیں پھر گونگا پیدا ہو گیا تو پھر تم اپنے آپ کو ملامت کرتے رہو حدیث میں یہ آتا ہے یہ جو جتنے بھی مقروح اوقات قرار دیا ہے زین گرمی شریعت کے اس میں ضرور حکمت ہوتی ہے فلسفہ ہوتی ہے اور یہ ضرور یہ ہمارے گھر کے برکت سے مربوط ہوتی ہے خود میاں بیوی کی صحت سے مربوط ہوتی ہے اور اولاد جو پیدا ہوگا ان کی صحت اور سلامتی اور اس سے مربوط ہوتی ہے یقیناً جو اس وجہ سے شریعت نے مکرو خرا دیا ہے ان چیزوں کو تو ہمیں ایک دشمان ہونے کے لحاظ سے ان مقروع اوقات سے اجتناب کریں تو یقیناً اس کا ہمیں فائدہ ہمیں خود ملے گا اللہ کو تو کوئی فائدہ نہیں فائدہ ہمیں خود ملے گا جو لوگ ان احتیاطات کو شعری ان کو اپنے زندگی میں ان کو عمل کریں تو اللہ ہم سب کو دین اسلام کے نورانی احکامات کو جو ہمارے دنیا کو بھی حال رکھتے ہیں ہمارے آخرات کو بھی خیال رکھتے ہیں ہمارے صحت و سلامتی کو بھی خیال رکھتے ہیں ہمارے اولاد کی سلامتی صحت و سلامتی کو بھی یا رکھ کر اللہ اور اللہ کے پیارے نبی نے یہ احکامات ہم تک پہنچائے ان سب کو سمجھ کریں ان کو جانور ان پر عمل کرنے کے علام سب کو توحفیہ فرمائے آمین یا رب العالمین